ایک ساتھ شان میں ایک ساتھ من الشیطان الرجیم من ہمزیہی ونفیہی ونفیہی ونفی واندر به اللہ دین یقاقونا یحشارو الہ ربیہم لیس من دون اللہ وليم ولا شقیع اللہ علیہ وہ انگیر بھی ہلّینا اور اس کے ذریعے ڈرا لوگوں کو یہ جو ڈرتے ہیں اکشر و الا ربی کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے گئی من ہی ولیم ولا شکیل ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی لہم گستون تاکہ وہ بچ جائیں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 نبی نے ہماری سفارش کرنی ہی کرنی ہے اللہ ترخانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ اپنے بزرگوں کی سفارش پر اولیاء تھوڑا شہداء صدیقین انبیاء کی سفارش اور شفاعت پر تکیا کر کے بے فکر ہو کے اور گناہ کرتے چلے جاؤ اور یہ سمجھو کہ بس بچ جائیں گے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 الظَّالِمِينَ فتح تَطْرُدِ دلینہ اور ان لوگوں کو نہ اپنے سے دور کیجیے رب کو پکارتے ہیں بالغدا کی صبح اور شام پہلے پہر اور پچھلے پہر یو ریدونا وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں ماں علی کا میری صاحب تجھ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے وَمَا وام پتا بھی کامن اور نہ ہی ان کے حساب میں سے تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ذمہ ہے فتح کہ ہوں ان کو دور ہٹا دے فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو غالمین تو غالبوں میں سے ہو جائے گا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم چھ لوگ تھے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 تو ان کا کیا قصور ہے کہ آپ انہیں اپنے آپ سے دور کر دیں اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے اور اسی طرح فسن ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ذریعے آزمائش کیمبئی نا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں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 اللہ سے ڈرنے والا ہے تقوی والا ہے وہ ایزا جا کلین ابھی اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو سلام علیکم تو آپ انہیں سلام کہیں آپ انہیں کہیں کہ تم پر سلام ہے کاتما کو تمہارا نسخی رحما تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے ان نہ من امل امن تمسو جہالت بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی کوئی برا کام کرے گا جہالت سے اور پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے سا ان نحو رحیم تو بے شک وہ نہایت بخشنے والا بے حد رحم والا ہے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 اسلام لانے سے پہلے حالت کفر میں تھے جو گناہ سرد ہوئے اب ان پر پکڑ نہیں ہوگی سلام ان, ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کا ادب احترام کرنا چاہیے مستقی پرہیزدار لوگ فالح لوگ ان کا ادب ان کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے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 جس سے کوئی گناہ سروت ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور وہ آغاز جو حالت میں ہوئے اسلام لانا ہی توبہ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام یہ ما الما کا نا قبلہ ہو وہ ہجرت الطحد مما اسلام اپنے سے پہلے والے سارے گناہوں کو بڑھیا میٹ کر دیتا ہے اور ہجرت ہجرت سے پہلے والے سارے گناہوں کو مٹا دیتی لیکن نیکیاں ختم نہیں ہوتی ایک آدمی مسلمان ہوا کہتا ہے کہ جو میں نے نیکیاں کی فرمایا اسلم علامہ جو تھی خیر پہلے کمائی ہے جو نے پہلے نیکیاں کی ہیں ان سمیت تو مسلمان ہو رہا ہے گناہ تیرے ختم لیکن حالت ایک فرم ہے جو تم نے نیکی کی اس کا ازر تجھے ملے گا کافیوں کو تو, تو نیکی پر اللہ تعالی دنیا کے اندر ازر دے دیتا ہے نا اور آخرت سے ختم اور وہ مانتے بھی ہی کچھ ہے ربانہ آسی نہ فی الدنیا اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے اللہ پروات آخر تمہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اج ہم تم کا یہ بات ہی تم سی حیاتی کم دنیا وہ سمتا تم دیا تم نے دنیا میں زندگی کے اندر ہی اپنے نیک آوار کا سیرا پا لیا ہے اور فائدہ اٹھا لیا ہے آج جو کافروں کے اوپر نمتیں اور اسائشیں اور ان کی خوشحالی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ دنیا میں وہ جو کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کافروں کو بھی ان کی نیکی کا سیدھا دنیا کے اندر پورا پورا دے دیا ہے اور اہم امام کو ان کی نیکیوں کا سیدھا کچھ دنیا میں تھوڑا تھا باقی سارا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سنبھال کے رکھ لیا ہے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 اور اس سے بچا جا سکے اس آئس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دعوت دین اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں انہیں مخالفین کے ہتھ سے پوری طرح سے باخبر رہنا چاہیے اور اس طبی مجرموں کا جو راستہ ہے مخالفین کا جو راستہ ہے وہ کیا کیا طریقے اپناتے ہیں کیا کیا ہتھ استعمال کرتے ہیں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 خورافاد کو اچھی طرح سے جانتے تھے